وقانقان ہدایہ سفر نمبر تین سو چوہتر پہلا ہی متن ہے اس کا لائن نمبر 3 سے کی مسئلہ ہمارا چل رہا تھا اور اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جس میں آدمی کو نگار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلبے میں تین تلاق دے دے یا ایک شہر میں تین سال دے دے ایسا کرنے سے تلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن آدمی نگار ہوگا امام شاہر اللہ فرماتے تھے کہ نہیں ہر تالاب مباح ہے یہ ایک تصرف تصر شرح ہے اور حکم اس سے ثابت ہو جاتا ہے شرح چیز ہے تو پھر اس کے اندر یہ نہیں کہیں کہ کوئی انسان گناہ گار ہوتا ہے آگے اناف کی دلیل شروع ہو رہی تھی ولانا سے فرماتے ہیں میں خلاصہ کر دیتا ہوں فرماتے ہیں اصل تو واقعی طلاق کے اندر ممانت ہے طلاق کے اندر اصل تو ممانعت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نکاح کے ذریعے جو دینی اور دنیاوی فوائد ہوتے ہیں وہ اس طلاق کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں تو اصل تو طلاق کے اندر ممانت ہے اب اس کا مباح ہونا اس کی اجازت کا ہونا وہ ایک دلیل کے پیش نظر ہے ایک حاجت کے پیش نظر ہے اور حاجت ہے خلافی پانا چھٹکارا پانا اگر بالکل خدا نہ خاتا ایسا ہو جائے عورت کی جانب سے غیرت اقدام ہو جائے اور یا وہ وزر ہو اپنی بات کے شور کی بات کو نہ مانے تو پھر اس صورت میں مجبوری کے تحت اسلام نے گنجائش رکھی ہے جواب کی تو اس حاجت کے پیش نظر جائز ہے اب آگے پھر ایک بات اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو وہ پھر بات کرتی ہے کہ جی وہ ایک رغبت دلچسپی جو ہے متجدد ہوتی ہے ہر توہر میں اس لیے ہر طوہر میں یہ طلاق دینی چاہیے کیونکہ اعتراض کرتے ہیں نام شاف رحمت اللہ علیہ اگر یہی بات ہے تو پھر تین طلاقیں کیوں دی جاتی ہیں ایک سے کام چل جاتا ہے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے پھر تین متفر طوروں میں تین طلاقیں کیوں دی جاتی ہیں ماہی المفر اللہ تعالی سلاطن یہ عبارت آئی ہوئی آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ہر توہر کے اندر جب توہر آتا ہے تو اس میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے رغمت متجدد ہوتی ہے اس کے پیش نظر تاکہ انسان پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاق دے اور پھر رجوع کر لے اس طرح عورت کی عجت طبیل ہوتی چلی جاتی ہے اس کے پیش نظر یہ کہہ دیا کہ جیسے ہی توہر ہو ایک طلاق جیسے پھر دوسرا توہر ہو پھر دوسری تلاق جیسے تیسرا توہر آئے تیسری طالق جیسی تاکہ وہ جو رغبت متجدد ایک نئی دلچسپی ہر توہر میں ہوتی ہے وہ پھر باقی نہ رہے اور تصویر عزت لازم نہ آئے yeah. اس لیے تین سوہروں میں ایک ایک کر طلاق تلاش تھی اگلا متن میں دیکھیں ذرا اس میں سنتلا سنت وقت آدت آدر اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ آپ خود ہی ان کا مطالعہ کر لیجیے میں بالکل مختصر سا اشارہ کرتا چلا جاؤں اور جو چیز سمجھ میں گا پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا لیکن مطالعہ خود ہی کریں زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے اس میں بھی دو طریقے بتائے ہیں طلاق سنت کے سنت فی الوقت اور سنت فی الگت عادت جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک تو میں ایک طلاق دی جائے اور جب تک عزت پوری نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے بس اور اس میں آج انہوں نے اصطلاحی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دونوں قسم کی بیویاں برابر ہیں اور یہ طرح سنب دل وقت جو ہے یہ مدخول بحا کے حق میں خاص طور پر ہے اس کے حق میں شاید ہو کہ باقی ان کا مطالعہ کر لیجیے گا یہی طرح اگلا مسئلہ ہے متن دیکھی وائی چھوٹے پل کی وجہ سے بڑے پل کی وجہ سے یہ حالت نہیں ہو رہی کسی عورت کونی ہے تو ایک طلاق دے ایک مہینہ گزرے پھر دوسری طلاق دے جب یہ حالت نہیں پیش آ رہی بچپنے کی وجہ سے بڑھاتے تو پھر اس کا اعتبار مہینے کے ساتھ ہوگا یہ آپ مسائل کو دوری میں بھی پڑ چکے ہیں آسان مسئلہ ہے دیکھ لیجیے گئے اگلا مسئلہ دیکھیے بالکل الفاظ سے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صورت جائز ہے طلاق دینے کی اور تعلقات میں اور طلاق کے درمیان میں کوئی فصل نہ بھی کرے کسی زمانے کا تو پھر بھی جائز ہے اس کے اندر بھی پھر وہی باتیں تجدد رحمت کی باتیں کر رہے ہیں رحمت کی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے گا اسی طرح اگلا مطلب یہ جز نا قیب الماعی تو یہ بھی جائز ہے اس کے اندر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے ایمان و قدو رحمۃ اللہ کی عبارت ہے یہ جائز ہے اس طرح آگے اگلا مطلب سلاسن جب سلو بھائی نقوی دشا ہے اسی طرح اگر یہ یوتل پوہا ضمیر کا مرجع یہاں بھی حاملہ عورت ہے اسی کی طرح کی زمین راتیں ہیں اس کو اگر سنت طریقے سے تلاتے دینی ہے تین طلاقیں یا پھر پتہ ہی نہیں ہر دو طلاق کے درمیان میں ایک مہینے کا وقفہ کرنا چاہیے کیوں کہ وہ حالت تو اس سے منقطع ہو چکی ہے حمل کی وجہ سے لہذا اب ایک مہینے کا فاصلہ ضروری ہے شیخ رحمہ اللہ کے جب کہ امام محمد رحم فرماتے ہیں کہ ایک ہی ہیڈی دی وہی ہے وہی کافی ہے تین دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو مہینے کا فصل کرنا ضروری نہیں ایک ہی دی بس بات ختم اور اگلا مسئلہ اللہ فراج الحمرا ان متن میں جا رہا ہوں دیکھیے ہر مسئلے کا متن اور آسان مسائل ہیں بالکل آسان مسائل میں ان کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا بالکل کوئی لفظ ان میں کسی مسئلے میں کوئی مشکل نہیں ہے بالکل بھی آسان بالکل الفاظ سے سمجھ میں آئے سارے مسائل یہ تو آپ ان کا خود مطالعہ کریں بھائی ضات اللہ فرواز کی حالت میں آسان اگر اس حالت میں طلاق دے دی تو سلاخ وہاں کیا ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ دینا نہیں چاہیے کیونکہ یہ حدیث کی مخالفت ہو جائے گی انسان گناہ گار ہوگا سلاد کے ایسے اس حالت میں طلاق بہرحال واقع ہونا چاہیے مستحب ہے کہ پھر وہ استاد بولے وہاں مستحب یہ ہے کہ اس سے وہ رجوع کر لے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس طلاق دی اس حالت میں اپنی بی بیوی بی کو تو اللہ کے نبی اس سے رجوع کرنے کا حکم کر تھا ہاں uh -huh. اگلا مطنبر تین سو چھتر سے مطورت عشا کہا عشا کہا تو انسان کو اختیار ہے رابط دے دے یا اس کو اپنے پاس روک دیں صورت میں لیکن یہ صورت یہ ہے کہ جب انسان ایام میں جو ہے وہ طلاق لیتا ہے پھر اس کے بعد رجوع کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اب تلاق دینے یا نہ دینے کا مصنوع وقت کون سا ہوگا اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے تو اس میں ایک پول تو جو ہے وہ یہ ہے کہ جس حالت نے اس کو تلاق لی ہے اس کے بعد جو شوہر آئے گا اس میں شوہر بالکل خاموش رہے گا کچھ نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد دوبارہ وہ حالت آئے گی اس کے بعد جو تہر آئے گا اس میں پھر وہ طلاق دینے کا حقلاق ہوگا یہ سنت طریقہ ہے اور دوسرا بول ہے طاقی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس حالت میں اتنے طلاق بھی ہے پھر رجوع کر لیا تھا اس کے فورم پر جو تہر آئے گا اس نے بھی اس کو اختیار ہوگا تلاق دینے کا اور یہ بھی سنت بھی کہلائے رہا سارے کا خلاصہ یہی ہے یہ اگلا مطلب منپاڑ کے اندر آتی ہے یہ میرے زبان واپس داخلہ سلاح سے نہیں سن رہتی بالکل الفاظ ظاہر ہے اگلا مطلب انکانت او من یعنی کہ جو نا امید ہو من جس کو وہ حالت آ رہی ہی نہ ہو جس پر یہ حالت آتی ہی نہ ہو مہینے میں اومین تبادل اشوری یا یہ مسئلہ وہ ہے کہ جب جو ہے وہ آئسہ ہو آئسہ سر مطلب اس کو آئسہ نا امید ہونا آئسہ یا عیشو سے مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا جی اوپر جو بیان چل رہا تھا وہ عورتوں کا اور یہاں پہ آئسہ جن کے اوپر وہ حالت کاری نہیں ہوتی سگر پن کی وجہ سے لگا لیں جی بہت زیادہ اس وجہ سے اب اس کو اگر سنت طلاق دینی ہے تو کہا انتظہ اور کوئی نیت نہیں کی تو اس صورت میں ایک طلاق تو ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہر ماہ ایک ایک طلاق واقع ہو ہوگی کیونکہ ان عورتوں کے حق میں جن کے اوپر یہ حالت ساری نہیں ہوتی ان عورتوں کے حق میں مہینہ ہی حاضر کی دلی ہے اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا ایک طلاق فورن واقع ہو جائے گی پھر ہر مہینے میں ایک ایک طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر شوہر نیت کرتا ہے انتظار کو نیس سو کہے سلاخ نیت کر لیتا ہے تین طلاقوں کی تو پھر ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا آگے جی فصلن كُلُّ كُلِّ وَلَا السَّبِي وَالمجنونِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ كُلُّ یہاں سے مسئلہ بیان ہم اللہ کہ ہر انسان کی طلاق واقع ہو جائے گی ہر شور کی جبکہ جب شرط ہو جس کے ساتھ عقلمند ہو بالغ ہو بچے کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی مجنون کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی اور سونے والے کی سونے نیر کی حالت میں کسی نے کہا طلاق کے لفظ بول طلاق نہیں ہوگی علیہ السلام کو نبی کا فرمان کی ہر طلاق جائز ہے فضی و مجنو مگر بچے کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے اور مجنون کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے ولی عملیت کیونکہ اہمیت جو ہے وہ ایسی عقل کے ساتھ ثاب ہوتی ہے کہ جو چیزوں کے معاملات میں تفریح کرنے والی ہو وہقل اور یہ دونوں جو ہیں سبھی اور مجنون یہ دونوں دل میں عقل نہیں ہوتی وہ نام الختیار اور جو سونے والا ہوتا ہے اس کا اختیار نہیں ہوتا اور طلاق تو اختیار سے ہوتی ہے لہٰذا ان تینوں کی طلاق واقع نہیں ہوتی بس یہی تک پچھلے بار جو یہ مدن آپ کے سامنے پڑے گئے ہیں ان تمام وصول کا مطالعہ ضروری ہے دیکھ لیجئے گا اور بالخصوص میں نے عمل کیا تھا کہ جہاں جو مسائل کالا سے شروع ہو رہے ہیں ان کو ضرور دیکھا کریں آپ کسی دن اگر سبق نہ ہو یا آپ کے پاس وقت تو ہو تو بلکہ اس طرح آپ خود سے بھی جہاں جو کالا سے مسائل شروع ہو رہے ہیں شروع کتاب سے لے کے اور درمیان تک جہاں تک بھی آپ مطالعہ کر سکتی ہیں کالا کے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں ان کو خاص طور پہ دیکھا گیا کیونکہ وفاق میں اکثر یہیں سے پوچھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مسائل جو جن کی تفصیل بہت زیادہ نہیں ہوتی یعنی متن جن کا ہو ایک لائن کا آدھی لائن کا اور آگے ان کی تشریح دو سے تین یا چار لائنوں میں ختم ہو رہی ہیں ایسے مسائل بھی وفاق والے اکثر زیادہ پوچھتے ہیں ایک تو جو کالا سے شروع ہو رہے ہیں اور ایک وہ مسائل جن کی تشریح چار سے پانچ لائنوں میں پوری ہو رہی ہے جو بہت زیادہ مسائل تشریح ہوتی ہے سات آٹھ لائنوں کی ایک سردی کی آدھے سردی کی وہ نہیں آتے بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ساتھ میں آئے و نادر تو آج جو مسائل پڑے گئے ہیں ان کا بھرپور مطالعہ کیجیے گا باقی مطالعہ المک راہی واقعی ان سے شاء کل پڑیں گے